دعوت میں افطار کرتے وقت کی دعا روزہ دار تمہارے پاس افطار کریں نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تمہارے لیے دعا کریں